ان نما کان قول مومنین اب کفار و منافقین کے بعد وص مومنین سوائے اسکنی ہوتی ہے بات مومنین کی جب بلائے جاتے ہیں اللہ کے اس رسول کے تاکہ فیصلہ کے ان کے درمیان یہ کہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب و میں ہوتے اللہ قیدا کلیا ہے جی قیدا کلیا اور وہ شخص کہ اتاج کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی فی الحال اتاج کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول رس کی فی الحال یہ لکھو فی الحال اور یکشرتا ہے اللہ تعالی سے گزشتہ عمر کے بارے میں وہ جو پہلے گزر گیا اس کے بارے میں ڈرتا ہے توبہ کرتا ہے فی الحال کرتا ہے اور ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے گزشتہ عمر کے متعلق وہ جب تک ہے اور بچتا ہے بے فرمانی سے آئندہ عمر کے متعلق تو تینوں چیزیں آ نا فی الحال اتاد پہلی عمر کے لحاظ سے خشیت اور آئندہ عمر کے لحاظ سے تکوا بس یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے یہ معنی میں اس لئے کر رہا ہوں کہ حضرت عمر ایک دن مسجد میں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے ایک عیسائی آ کے کھڑا ہو گیا اس نے کلمہ پڑھا حضرت نے فرمایا وہ کیوں کلمہ پڑھا ہے کیا وجہ وہ کہنے لگا یہ آیت میں نے ایک مسلمان سے سنی ہے یہ میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے کلمہ پڑھا آپ نے فرمایا اس آیت میں کیا ہے تو اس نے یہی مطلب بیان کیا کہ فی اطاعت اور گزشتہ کے بارے میں خشیہ آئندہ کے بارے میں کیا ہے تکواہ ہے باقی جب تک ہی جو ہے نا یہ قرآ ہے کی اچھا تو ہونا چاہیے اتہ کا کہ ہونا چاہیے نا لیکن یت کہ کون پڑھ رہا ہے افس پڑھ رہا ہے دوسرے حضرات یت تک کہ ہی بھی پڑھتے ہیں یت تک کہ بھی پڑھتے ہیں یت کہ ہو بھی پڑھتے ہیں سب گراتے ہیں واکسم باللہ جہاد مارحم زاجر بر منافقین اور قسمیں اٹھی انہیں ساتھ اللہ کے زوردار قسمیں البت اگر حکم کرے گا ان کو جہاد کے لیے تو نکلیں گے فرمایا قسمیں میں نہ اٹھاؤ تا تم معروفہ تمہاری فرما برداری ہمیں معلوم ہے بے شک اللہ خبردار ہے ساتھ اس کے کرتے ہو تم پل اتی اللہ ترغیب اطاعت آپ فرما دیجیے اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی پس اگر پھر گئے نہ تم پس سوا اس کے نہیں اوپر حضور کے وہ تبلیغ ہے ماں سے مراد کیا ہے اوپر حضور کے وہ تبلیغ ہے حضور کے ذمے جس کا بوجھ ڈالا گیا حضور پہ اور تمہارے ذمے وہ اطاعت ہے جس کا بوجھ ڈالا گیا تم پہ تو پہلے ماہلا سے مراد کیا ہے تبلیغ دوسرے ماہ میل سے مراج کیا ہے اطاعت لکھ لو پہلے تبلیغ پہ اطاعت حضور پہ ذمہ داری ہے تبلیغ کی جس کا بوجھ ڈالا گیا تمہارے اوپر ذمہ داری اتاد کی ہے تم بھی بوٹ ڈالو گیا اور اگر اتاد کرتے رہو حضور کی تو ہدایت پاؤ گے اور نہیں حضور کے ذمہ مگر پہنچا دینا واضح باد اللہ الزینا منور یہ بشارت لکھو جی یہ بشارت ہے مخلصین کے لیے اور اس کو آپ سمجھیں کہ یہ آیا تے اس کے خلاف ہے۔ خلیفہ بنانا بشارت مومنین کے لیے اور یہ آیات استخلاف ہے وعدہ دیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے صفات خلفاء قبل از خلافت خلافت سے پہلے خلفا کے صفات یہ ہیں ایمان لائے تم میں سے مل کے اچھے لا یاستہ خلیفن وعدہ نمبر البتہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں جیسا کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں وہ جو ان سے پہلے تھے وعدہ نمبر دو اور البتہ ضرور مضبوط کر دے گا واسطے ان کے دین ان کا جو پسند کیا واسطے ان کے والا جو بدل وعدہ نمبر تین اور بدلے میں دے گا ان کو بعد خوف کے امن یہ تین وعدے کیے یا نہیں جی تو تینوں وعدے اللہ نے پورے کیے یا وعدہ خلافے کی تو اب صاحب کے کی خلافت ثابت ہوئی یا نہیں خلفا اربادی اس کے بعد خلافت ثابت ہو رہی ہے یا بدونانی وہ پہلے سفات خلفات خلافت سے پہلے اب خلافت کے بعد سفات بعد باد خلافت عبادت کرتے رہیں گے میری نہ شریک کریں گے ساتھ میرے کسی چیز کو من کا بھرا پر جس نے کفر کیا خلافت خلفا کا یا کفر مراج کا ہے یہ جو خلافت خلفاء لاسکتی سے ثابت ہو رہی ہے جس نے اس خلافت کا کفر کیا اس کے یہ لوگ کیا ہیں پاس ایک اسی طرح مانا کیا کرو تاکہ جو منکر خلفاء ہے نا اور صحابہ کے من ان کو رگڑا مل جائے واقعی کی اصول کامیابی قائم رکھو نماز کو دیتے روزک کو اطاعت کرو رسول کی یہ تین اصول کامیابی کے تاکہ تم رحم کیے جاؤ لا سا بننا اے وید ہے جی وید وعید, وعید کو, فار کو ہے نہ گمان کر ان لوگوں کو جو کافر ہیں ہرانے والے زمین کے اندر ٹھکانہ ان کا نار ہے اور برا ٹھکانہ ہے یا یوحلہ زینا منو بابا یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے پہلے قوانین کا تطیمہ ہے قانون معاشرت نمبر اے یہ دوسرا حصہ ہے نا اس لیے نمبر کہہ رہے ہیں کنارے پہ کھلو سورت کا دوسرا حصہ قانون معاشرت نمبر ایک یہ تطیمہ ہے مسئلہ استیزان کا پہلے آیا تھا مسئلہ استیزان ٹھیک سورت کا دوسرا حصہ قانون معاشرت نمبر ایک تتیمہ مسئلہ استیزان پہلے یہ تھا کہ چھوٹے بچے اور غلام چھوٹے بچے اور غلام لونڈیاں وہ گھر آ سکتے ہیں یا نہیں کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر آ سکتے ہیں لیکن تین وقت ایسے ہیں کہ ان کے اندر بھی ان کو اجازت لینی پڑے گی ایک تو ایشا کے بعد ایک کس کے بعد دوسرا صبحوں سے پہل ہے یہ سونے کے بعد نہیں تیسرا دوپہر کو تیسرا کیا کیونکہ یہ تین وقت ایسے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں سو سکتے ہیں یا نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سو رہے ہوں سمجھے اور یہ بھی اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں اس لیے پر تین وقتوں کے اندر اجازت لو یہ تتینہ ہے مسئلہ ہے کا کا ایمان والو چاہیے اجازت دیں تم سے اللہ زین مالا کا و قوم کہ تمہارے غلام لانڈیے اور جو نہیں پہنچے بلوغت کو لڑکے تین, تین دفعہ پہلے نماز پجر کے وہین تازوں سیاب کو اور جب کے اتارتے ہو تم کپڑے اپنے دوپہر کو اور بعض نماز کس کے اشا کے کیونکہ یہ جہاد کے وقت ہوتا ہے ان میں آدمی جا کرتا ہے سلاس اور ہاتھی یہ تین ہیں تمہارے بدن کھلنے کے وقت نہیں اوپر تمہارے نہ اوپر ان کے گناہ بنا ان اوقات کے وقت ان کے علاوہ کوئی گناہ نہیں کیوں نہیں گنا تو میں گناہ اس لیے کہ وہ چکر لگاتے ہیں تمہارے اوپر کام کاج کے لیے بعض تمہارے اوپر باز کے کسی طرح بیان کرتے اللہ تمہارے لیے آیات کو اللہ جاننے والے حکمت والے وائز آپ باغ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں ایک چھوٹا بچہ ہو نا وہ گھر آتا جاتا رہے تو عورت تو اس بچے کو کیا بنا لیتی ہے بیٹا محبت پیار سے پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے تو عورت کہتے نہیں آئے جائے ہمارا بیٹا یہ غلط ہے یہ کیا ہے غلط ہے حقیقی بیٹا تھوڑا ہے اور جب پہنچ جائیں لڑکے تم میں سے بلوغت کو تو اجازت لیں جیسے اجازت دیتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے بڑی عمر والے اسی طرح بیان کرتے اللہ تمہارے لیے آکام اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں وال کوائے دو قانون معاشرت نمبر دو وہ تتیمہ تھا کس کا جی استیزان کا یہ تطیمہ ہے مسل ہجاب کا کس کا جی مسل ہجاب کا تتیمہ اب بھی ایک عورت ہے بوڑھی ہے اسی سال پہ پہنچ گئی ہے نوے سال پہ پہنچ گئی ہے آپ اس کو پابند کریں کہ ضرور برکہ کا پہن ٹوپی والا برکہ وہ تو دو چار قدم چلے گی گر نہیں پڑے گی گر پڑے گی نا غریب بوڑھی ہے چل نہیں سکتی تو اس قسم کی بوڑھی عورتوں کے لیے جو بہت کمزور ہو گئی ہیں نہ ان کے دل میں خیال ہے کوئی نہ لوگ ان کی طرف توجہ سے دیکھتی ہیں اگر وہ اپنا دوپٹہ پٹا اور کے باہر جائیں تو جا سکتی ہیں پردے کی ہی بات یہ ہے ایک بل ہے جو بہت بوڑھی عورتوں میں سے اللہ تھی جو نئی امید رکھتی نکاح کی پس نہیں ان کے اوپر گناہ یہ کہ اتار دیں کپڑے اپنے ضائع وہ برکہ غیر غیر متبرجات نہ دکھلانے والی ہوں سنگار کو اور اگر احتیاط کریں اس سے بھی برکہ پہنے تو بہتر ہے واللہ اللہ و علی اجازت ہے لیکن عظیمت یہ ہے کہ احتیاط کریں لہ صا ہرا جون قانون معاشرت نمبر تین تیسرا قانون ہے جی اس کی دار و مدار رواج پہ ہے یہ تیسرے قانون کی دار و مدار کس پہ ہے علاقے کے رواج پہ ہے کہ ادھر جو قانون لکھا گیا ہے نا اس کا رواج ہمارے ہاں نہیں ہے اتنا عرب کے اندر رواج ہوتا تھا کہ ایک دوست دوسرے دوست کے گھر چلا جاتا تھا چاہے دوست نہ بھی ہو اس کی بیوی کے پاس پیغام بھیج دیتا وہ خوش ہوتے کھانے کا انتظام کرتے سات اور ساتھیوں کو لے جاتا لولے لنگڑے نابینوں کو لے جاتا کھاتے پیتے ایسم یا جس کا چابی بردار ہوتا تھا وہ سردار بھی سخی ہوتے تھے کہ میرا چابی بردار غلام ہے اس کو اجازت ہوتی دوسروں کو کھانا کھلا سکتا آپ بھی آج کل ہے آج کا تو جی ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں سردار نہیں چاہتا کہ میرا نوکر کسی کو لے آئے اپنے ساتھ کھلائے دوست بھی آج کا لجیب تماشا ہے غور کرو جی قانون معاشرے نمبر تین نہیں اوپر نابینے کے کوئی حرض نابینے کا مان ہے کہ تم نابینے کو لے گئے ہو کہ تمہیں کھانا کھلاؤں اور نہ اوپر لنگڑے کے کوئی حرج نہ اوپر بیمار کے کوئی حرض اور نہ خود تمہارے پر نفسوں کے کوئی حرض یہ کہ کھاؤ تم اپنے گھروں سے یہ تو کھا سکتے ہو یا گھر اپنے باپوں سے باپ کے گھر سے بھی خیر کھا سکتے ہو اور گھر کون سے جی ماں کے لیکن ماں کا گھر سے اس وقت کھائے آدمی جو ماں باپ کے پاس ہو اگر ماں نے دوسری جگہ نکاح کر لیا ہے تو پھر پھر پوچھنا پڑے گا او بوت یا گھر کس کے جی بھائیوں کے یہ بھی اس وقت کے بھائی برداشت کرے میں نے کہا نا یہ رواج کے مطابق ہے باز بھائی خوش ہوتے ہیں باز بھائی ڈنڈا لے ہیں یا گھر اپنے بھائیوں سے یا گھر بہنوں سے یا گھر چچوں سے یا گھر پھپھیوں سے یا گھر ماں میں یا گھر خالہ سے او ماں تم فاتح ہو یا وہ کہ مالک ہو تم اس کی چابیوں کے چابی تمہارے پاس ہیں سردار اور ہے لیکن بہت سخی ہے وہ خوش ہوتا ہے تو تب ہے یہ سورت اور صدگی کے قوم یا دوست ہو وہ بھی دوست اچھا ہو نہیں اوپر تمہارے گنا یہ کہ کھاؤ اکٹھے یا متفر ہو کے یہ سمجھی نہ بات بابا یہ رواج پہ معمول ہے یہ خیال کرنا پیزا دخلتا ہوں پر جب گھروں کے اندر تو سلام کرو اوپر اپنے لوگوں کے تہیا یہ توفہ ہے مشروعاتن میں نے دلّا اللہ کی طرف سے مشروع ہے با برکت ہے پاکیزہ ہے آپ دیکھو سلام کے کتنے فضائل ہیں ایک تو یہ کہ تہیہ ہے نمبر ایک دوسرا کہہ کہ اللہ کی طرف سے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دیکھو نا بابرکت ہے نمبر تین پاکیزہ ہے نمبر چار اسی طرح بیان کرتے اللہ تمہارے لیے آکام تاکہ تم سمجھو ان المؤمنون المنون مومنین کاملین کے اوصاف اور مجلس رسول کے آداب مومنین کاملین کے اوصاف اور مجلس رسول کے آدار سوائست کامل مومن وہ ہیں جو ایمان لا ساتھ اللہ کے نمبر ایک اور اس کے رسول کے اور جب ہوتے ہیں حضور کے ساتھ اوپر اجتماعی کام کے امر جامن منا مثال طور جہاد کا مشورہ ہے یا کوئی اور دینی مشورہ ہے تو نہیں چلے جاتے یہاں تک کہ اجازت لیتے ہیں حضور سے ان اللہ دین بے شک جو لوگ اجازت لیتے ہیں آپ سے یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے سات اللہ کے اور اس کے رسول کے فیضستنو کا یہ سب ان کے ہیں مجلس رسول کے آداب بھی ہیں مومنین کے اوساف بھی پر جب اجازت مانگے آپ سے واسطے بعض کام کے تو اجازت دو جس کو چاہو تم ان سے لیکن استفار کرو ان کے لیے کیونکہ آپ کی مجلس سے جو چلے گئے تو کوئی نقصان تو ہوا نا وہ حضوری تو نہ رہی نا حضور کی مجلس کتنی اونچی ہوتی تھی استفار کرو اللہ بخشنے والا مہربان ہے لات جلو وہ ادب نمبر ایک تھا یہ ادب نمبر دو ہے دوسرا ادب اس کے دو مطلب ہیں اور نہ سمجھو تم پکار نہ رسول کا بلانا رسول کا درمیان اپنے مسل بلانے باپ تمہارے کے باپ بھائی تم ایک دوسرے کو بلاؤ تو آنا اتنا ضروری ہے چاہے آؤ یا نہ آؤ بھائی تم کو کوئی آدمی بلاتا ہے تو تمہاری مرضی خوشی سے جاؤ چاہے نہ جاؤ لیکن حضور بلائیں تو پھر جانا کیا ہو جاتا ہے فرض حتیٰ کہ نماز کے اندر جو آدمی کھڑا ہوتا نا تو حضرت بلاتے پھر بھی نماز توڑ کے جانا فرض ہوتا سمجھی بات کہ نہ سمجھو بلانا رسول کا درمیان اپنے مثل بلانے باس تمہارے کے باس کو کہ چاہے جاؤ چاہے نہ جاؤ ایسے نہیں حضور بلائیں جانا فرض ہے یہ اس وقت ہے کہ دعا ہے نا دعا کہ مستر ہو مزا فائل کی طرح رسول کو کیا بناؤ فائل بناؤ خود حضور بلائیں اب نمبر دو یہ ہے کہ رسول کو مفول بنا۔ کیا بنا رسول کو کہ تم رسول کو بلاؤ تو ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو مثال طور تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کے بلاتے ہو نہیں او زائد او امر تو حضور کو ایسے نہ بلاؤ او محمد یہ گستاخی ہے یا نہیں حضور کو بلانا ہو زندگی میں تو کہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ القاب کے ساتھ لیکن بریلوی کا کہتے ہیں اسی یا محمد کہنا ہے نجدی سڑ دے رہنا ہے وہ خبیس ہو تم یا محمد کہو گے گستاخی نہیں کرو گے ہم تو جلیں گے ڈنڈا ماریں گے تم کو بھائی یا محمد کہنا کیا ہے قرآن کہتا ہے گستاخی ہے نام کے ساتھ بلانا گستاخی ہے کیسے تم یا محمد کہو گے میں غصہ آئے گا ڈنڈا ماریں گے او کیا دل جی اصی محمد کہنا ہے یعنی گستاخی ضرور کرنی ہے نجدیے سڑ دے رہنا ہے عجیب تماشا ہے ذرا غور فرمائیے کہ کرو تم بلانا رسول کا یعنی حضور کو ایسے نہ بلاؤ دوسرا مانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو حادشے پہ لکھ لو بے انتقول یا محمد یہ نہ کہو بلکول یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ جلالین کا حوالہ ہے یا محمد نہ کہو قد یا لم اللہ یہ زجر منافقین بے شک جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سے جاتے ہیں تم سے آنکھ بچا کر صاببا حضور کی مجلس سے اٹھتے تو اجازت لیتے یا نہیں اور منافع کا کرتے ایسے ایسے دیکھ کے آنکھ جاتے کھسک جاتے کہ شاید صدقہ نہ دینا پڑے کھسک جاتے ہیں تم سے آنکھ بچا کر فل یا حضرت پر چاہیے ڈریں وہ لوگ جو مخافت کرتے ہیں حضور کے حکم کی یہ کہ پہنچ جاؤ ان کو آفت دنیاوی یا پہنچے ان کو عذاب اخروی دردناک اللہ دعو توحید کا احادہ خبردار اللہ کے ملک میں جو کچھ آسمان و زمین میں وہ عذاب دن پہ قادر ہیں قد یا لمو تاکہ جانتا ہے ان حالات کو جن پہ تم اب ہو وہ یا لامو یہاں بھی یا مقدر ہے اور جانتا ہے اس دن کو کہ لوٹائے جاؤ گے طرف اس کے پس خبر دے گا ان کو اور جانتا ہے اس دن کو کہ لوٹائے جائیں گے یہ کافر طرف اس دن کے بس خبر دیں گا ان کو ساتھ ان آمال کرتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں الحمد یا اللہ اللہ یا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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اسلحی بیانات ڈبلو ڈبلو من ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام